ابن رسولی اللہ علیہ وسلم فلا تلومونی فلا تلومونی فلا تلومونی فلا تلومونی آگے کیسے ٹھیکلتا مان مان مان مان خیس اس نے بلاوت مجھے بلاوت کرو تو اندخسان مان مان میں بھی تباہ ہوں تم بھی, بھی تباہ تم بھی تباہ ہو میں بھی تباہ ہوں میں آپ کی خدا رکھا پہنچوں گا آپ میری خیال رکھا پہنچوں یہ ایک مکالمہ ہے بہلاج ہے ایک مکالمہ ہے جو عذاب کے کافی ہونے کے بعد شیطان کا اور احتجم کے درمیان ہو گئے وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں تباہ کیا سادہ رب بنا تین میرا لادن سبھی بنا کیا میرے پر روزگار ہم اثار کرتے رہے اپنے بڑوں کی اور اپنے لیڈروں کی انہوں نے ہمیں صحیح رات سے بٹایا ان کو تو دگنا زاد اور ان پر بہت بڑی لرن سنا اور آآ یا آآ اور یا اللہ ہم نے رات را چلی شیطان کی وہ کیسے را. ہم رات ہم را چلے, را چلے شیطان کی قمت نافذ ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا تو لوگ شہزاد سے کہ تم نے نام تباہ کیا وہ کہے گا کہ مجھے براہ نہ کرو مت کرو مسئلوں کو آپ تو نہ تمہاری مدد کر سکتے ہو تمہاری مدد میری مدد کر سکتے ہو میں بھی دبا ہوں تباہی کے رستے پر ڈالا اور ملاز کرو میں نفسوں نفس نے جب چاہت تو تقاضا اور تو بے خبر ہو کر اس کے غائض سے اس کے بعد کیا ہوگا جب میں نفس کی خواہش کو پورا کر دوں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا اور یہ بات اس کو نفس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اور اس مزے اور اس ہل نے عقل کو مغلوب کر لیا جذبات جوش میں آ کر عقل کو مغلوب کر لیتے ہیں اور انسان عقل کو چھوڑ کر جذبات کے خیر استعمال ہو ہیں یہ تو بھائی اور یہی گمراہ ہے اس بوتھ ایک تھوڑا فون سات منٹ ایک دو منٹ ایک منٹ کا وقت ہوتا ہے اس کو گزر جاتا ہے اس کا حضر بھی کیا جا سکتا ہے اس سے رکا بھی جا سکتا ہے صبر بھی کیا جا پھر بعد کے نتائج کے سامنے آتے ہیں اگر میں اس وقت ہینٹ لیا تھا گیا تھا لیکن آدمی مغلوق ہوا نفس کے گردے سے مغلوق ہوا اگر کے خلاف کام کر گیا باتوں اوپر سارے کے متعلقات ابوالکلام آزاد اپنی کتاب کے آخری طور پر لکھتے ہیں ہماری آزادی کی جو کتاب ہے انڈیا میں ہماری آزادی کہتے ہیں پندرہ اگست کی صبح کو مسلمان میرے پاس آئے اور کہا سڑکوں پر گلیوں پر مسلمانوں کا خون یہ خون اور لاشیں لاشیں ہر طرف کچھ تو خون ہو رہا ہے اسے کہ کل جو میں تقریب کر رہا تھا وہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کل جو میں کہہ رہا تھا نا وہ یہ کہہ رہا تھا جب دیکھ رہے ہو تم نہیں سمجھ دکھے. وہ یہ تھا نا جو میں کل کہہ رہا تھا میں اس کہہ رہا تھا کیسے کہ ہی کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھ ایک رات کا وقت در را ہے درمیان میں وہ جو کہہ رہا ہے کل ہو رہا ہے جب ہو رہا ہے اس وقت پاس کو کوئی علاج نہیں آج میرے پاس بڑا پلنپوری صاحب رحمت اللہ سارے بیان میں نکمایا کرتے تھے شکاری جو ہے وہ کیچوا ڈالتا ہے مچھلی کے شکار के लिए کیچوا کہتے ہیں اس میں ہوتی ہے کنڈی ہوتی ہے لوہے کی اس میں کوئی ساون کا کیڑا شکارے ہیں یا کوئی روٹی کا ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا گندی گر جاتے ہیں گوشت है ذرا اچھا ہوتا ہے کہ وہ گرتا نہیں اور کوئی مچھلی کھا بھی نہیں سکتے ہا نہیں سکتی گوشت لگا کر کیچر لگا کر پھینکتا को اسے ایک بڑی بری مچھلی ہوتی ہے جو دوڑ گولپ رکھا اس کے پیچھے کا کنڈا ہے پھنستا ہے پیچھے شکاری ہے اس کے پیچھے ایک ڈوری ہے کنڈے کے پیچھے ڈوری ہے ڈوری کے پیچھے شکاری ہے جب है جاتا ہے وہ کھینچتا ہے پھر باہر نکال دیتا ہے پانی سے پانی سے باہر نکالے گا تڑپ تڑپ کر بچ جاؤ گا اس کے بعد پھر وہ اپنی چوری سے ٹکڑے کر کے پھلتے میں ڈالے گا بتیس گانٹوں کو نہیں چوائی جاؤ گی اور ہڈیاں تمہاری پھینکیں گے اس کو بلی چولی کو کھا جائیں گے نوجوان مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ خود تو دور نہیں سکتی ہے کہ تو کھا لے اور ہمیں چھوڑتی نہیں ہے کہ اس آرام سے خود کھائے پھر ان میں سے ایک دانشور مچھلی ہوتی ہے پوری سرچ کرتی ہے وہ سارے پانی میں دور دور کر کہتی ہے بالکل جھوٹ بول رہی ہے بڑی مچھلی نہ تو یہاں ڈوری ہے نہ یہاں شکاری ہے نہ یہاں چھری ہے نہ یہاں توا ہے نہ کھولتے ہوئے تیل ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسی ہی کہہ رہے ہیں تو آگے بڑھ کر اس کو کڑ مارتی ہے مچھلی حالانکہ پھنستا ہے وہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ تو اسٹیپ کے بعد وجود میں آئے گا اس اقدام کے بعد وجود میں آئے گا اس قدم کو اس پہلے قدم کو رکھ بس باقی قدم سارے خود بخود ہو رہے ہیں ایک ہمیں کرنا ہے کونے والے گوشت بس تک میں پھنسنا کھینچنا تڑپ کر مرنا ٹکڑے ہونا چوری سے پودے پیر میں چلنا دانتوں کے نیچے بایا جانا وہ تو سارا خود بخود ہو رہا ہے پہلے قدم پر اس کو روکا جا سکتا ہے جو تجھے بڑی مشری کہہ رہی ہے بوڈی مچھلی جو کہہ رہی ہے اس جگہ روکا جا سکتا ہے اور کو کر لیا پھر تو, تو خود بھی خود ہو رہا ہمارے میں ایک کے تھے. تو مقامی لوگوں نے کہا کہ ایک جاگر میں جاؤ پھر بیٹھنے بناوی کر رہا کہ قدر رکھا نا بس وہ نیچے دو مل کی جگہ دیکھ رہے ہو نا بس بغیر ٹکٹ کے وہاں پہنچ جاؤ گے ٹکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے گاڑی بس کی بھی ضرورت نہیں تو یہی قدم ہے اس کے بعد بس اس قدم پر ساپا. اگلا قدم نا سر بیٹھے کا سفر دوسری کہانی چیزیں سنا دیتے ہیں لیے کپڑے کٹر لیتے ہیں بچوں کی کتابیں کٹر لیتا ہے چھپ چھپا کر اس نے پیسے رکھے ہوئے نوٹ پٹر لیتا ہے کچھ جو کیڑی پڑی خوراک وغیرہ مل گئی کھا لیتا ہے گھر والے پنجرا لاتے پنجرے کے اندر چپڑی ہوئی روٹی سے کاج تو بڑے مزے ہوادار مکان اندر چپڑی ہوئی روٹی مزے ہی مزے ہیں مدر گھستا ہے چپڑی روٹی پر منہ مارتا ہے تھوڑا کڑکی پنجرا بند کرتا ہے الحمد للہ کے مندر کیسی پر کرتے تھے کیسے بات نکالتے ہیں جہاں پنجرے کو چوہے مارتے بچے پہلے کو کہتے ہیں دلچنا کریں گے ہماری کتابیں ہر ہوموار کے پھر کترا کا چوٹی ہوگا میرا پھر میری پٹائی ہوئی تھی تو مارتے کہتے ہیں چوہا اندر درد کے مارے چلتا بچے باہر خوشی کے مارے ہیں اور سوئے مارنے کو کہتے ہیں بھونکنا جہاں تک کہ سوئے بھونکتے بھونگتے اس کو مار دیتے ہیں مر جاتے باہر نکالتے ہیں اس کو کوئی سمجھائے کہ اس پر وہ مارے گا پیچھے پنجنا بند آگے بچوں کے سوئے اور کے بعد یہ ہے کہ سر بلی اس کے سر چمڑی ہڈی سب چیزوں کو چبا لینا ہے وہ کہے گا نہ تو یہاں بلی ہے تو یہاں بچے ہیں تو یہاں سوا ہے بہت جوش و فروش میں تھے کہ اس کو نظر آئی بوٹی مچھلی کو نظر آئی بوٹی اور چوہے کو نظر آئی روٹی اور تجے نظر آئی کوٹی پیار پچیس پچیس لاکھ کی گاڑیاں میں جلدوں کے بغان کے کھنڈے میں لیے ہیں خدا بندا میں پچیس پچیس لاکھ گاڑی عام اکثر میں دی ہے پھر رہا ہے ایک اثر تھا چلا رہا تھا وہ جس کا مقصد تھا بچیوں میں مان بچیوں میں اتنا عام کرنا میرے پاس شوائے تھے اس کا میں کیا اس بہت بڑا اثر تھا صوبے کا بیٹے کو رات اٹھارہ پر لگایا ہے آب وہ شرادی خاندان کا آدمی اس نے کیا کام کرنا تھا جن کے نئے جگہ گئے تو اپنے گوشت کے جی گوش ٹکڑے رو کا استعمال کرنا ہے رات کو جگہ سے دوسری جگہ گوشت کے ٹکڑے کا استعمال کرنا ہے اور وہاں سے دو ایک کروڑ روپئے کی آبادی کر لائی ہے تو اس نے دو لاکھ اس کے لیے کیا کوئی کام نہیں کرتا تھا بد نام ہوا پھر گاڑی کو چلا اسپتال میں داخل ہوا ہوا تھا مدد سے دم جائے ٹوٹی گڈی کو دم سے جوڑنے ہوں جڑ گئے تو, تو گلی نہیں دیتا ہے نا تم کیسے جاؤ اس کو سنبھالو تو ان کرتوت کر دیجیے کہ وہ تم نے کیے ہوئے کھلا تھوڑا تمہارے گھر پر لا رہا ہوں اس بولنا تو اس کے گھر پر لا پاؤ مارو دونوں بنگلہ کھڑا ہوتا ہے گاڑی کھڑی ہوتی ہے،, ہے،, ہے اور جو بیٹھا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ کہتے کہ آپ پر چکر لگاؤں اپنے لگاؤں میں دونوں آزاد رکھ بڑے لال لمحے میں من کو سکھائیں گے آزاد چھوٹا آزاد دونوں آزاد رکھ بڑے بڑے آزاد سے پہلے ہو سکتا ہے یہ تو بتائے ہو جائے رجوع کر لیں ادا کی طرف مڑ جائے اخبارات میں آ گیا کہ ایک آدمی پیسے لے کر آیا تھا کوئی فلائی کام کرنے کے لیے اخبار میں آئی رپورٹ کا دروغ دروغ سے ہوا اخبار میں جی کی زرداری نے پیر کے ساتھ بم بان باند کر سارے پیسے اس کے لیے پیسے دیتے اور دو نہیں دوسرے امراط اخبارات میں خبر آئی تھی نا سب کو پتہ ہے نا, ہے نا, نا جی بہت مشہور سے جگہ میں بس ہی بس چھوڑو کمانے کا سفر کریں چوہا بھی پھنسے گا چوہا پچھلے کچھ جا رہا ہے پیچھے ہونے ہے بس چند دنوں کے بعد ہو گیا کھڑا ہو گیا جی سمجھتا ہے کہ یہ جو اندھا ہوتا ہے نا کھلے میدان میں لوگوں کے سامنے بیٹھو ٹھیک کر رہا تم کا خیال ہے مجھے کوئی نہیں لگتا سب دیکھ رہا ہے تو کسی کو نہیں دیکھتا رہا ایسا ہی حال ہوتا ہے میرے خیال ہوتا ہے کہ مجھے کون پکڑ سکتا ہے میرے پاس اتنے گزار اتنے ہتھیار اور اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے بخش رب پکڑ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی فخر ان وی. کیا مانا ڈاکٹر صاحب او مرلا نی کی طرف ہے پہلے جیسے کیا مرلا نیچی کی طرف ہے اور اس کی بھی بہت سست ہے اس ذرا غور کو کرو نا میں تمہارا غور کو کر لگا. اور ہو تو ہو. غفور قرآن کا بد شرد کرپور الدود مجید پاجرید देखो یہ کوئی سیورٹیکل ڈسکشن نہیں ہے حالانکہ کا جنود جیسے راؤن و سمود ایک تو پہلے میں سنا ہے اسے قومی فرون کی قوم او سمود کی آگے کیسے جو جو جو ہیں. جو ہیں لیکن پورے اللہ کے گہرے میں ہیں تھوڑا صبر کرنا ہے دنیا میں نہیں ہے صبر ہے پھر باقی سب کچھ اب دروازے کے واقعہ حضرت رشید ملنے کے لیے آئے جی عدم نشید ملنے کا شیر گیا جہاز کے لیے گیا وہاں اس نے بیت اللہ کا تو کیا میں فار سب جگہوں پر گیا دل کی سختی میں بڑا افسوس ہوا کہ دل کی سختی نہیں کیونکہ وہ بیت اللہ کے بعد جانے سختی نہیں دور, دور ہوتی اللہ کے بعد جانے چھوڑتی ان دونوں اشتہار لگا کہ جس نے جس نے مولود کعبہ شیون لگایا ہوا تھا جس نے مولود کعبہ اعلی دلی اپنا یہ پیدائش کعبہ شریف میں ہوئی ہے جس نے مولود کعبہ بنا رہے تھے میں نے کہا کہ جو مولود کعبہ دوڑ ہے الگ اللہ کی پدائش بھی وہاں پر ہوئی ہے اور اباد کی بھی وہاں پر ہوئی ہے اباد کی مولود کعبہ ہے لیکن اب اجھا رہے صرف وہ بیت اللہ کے بعد جانا نہیں جب تک اللہ کے بعد جانا نہ ہو تو بیت اللہ کے بعد جانے سے کام نہیں کرتے شاور کے ایک اپنے خاندان کے خاندان کے لیے گیا بیت اللہ کسی پر نظر پڑے گا اس وقت کسی کو دوسرے کاؤث نہیں دیتا تب آگے بڑھتے ہوئے جیسے پہلی بار جو لوگ جا رہے ہوں تو بہت شوق ہوتا ہے سب لوگ آگے بڑے دعائیں مانگتے ہوئے تو بات ساتھ نہیں والی کے نہیں بس یہ پورے صبر میں ان کے ساتھ نہیں ملے واپس آئے تو پشاور میں تھا گھر والے نے کیا تھا تم کھان سے کہا جب آپ لوگ بڑے بے سب بڑھ لگے میں بڑھنے لگا ایک آگ آئی اس نے مجھے اتنا بھگایا کہ مجھے حدود سے نکال کے آدمی جی رجوائیاں یہاں بیچتا تو اور اللہ کے پاس کوئی طے ہوتا ہے جبکہ بیت اللہ کے ساتھ اہل اللہ کے ساتھ ہے دل کا تعلق سے کے کے ہو انہوں نے وزیر سے آپ کچھ بزرگوں سے ملاؤ یہاں جو اللہ والے لوگ ہیں ان سے ملاؤ ہمارے دل کی سختی کے پاس چلے گئے دستک بھی وزیر وا اور خلیفہ مسلم کے ساتھ آئے انہوں نے کہا وہ oh, آپ نے بڑی تکلیف کی آپ نے ہمیں بلایا ہوتا وہ بیٹھے اٹھے وہاں شکرانہ پیسے دینے سے دیے اور کہ چلے اس نے کہا میرے دل کا ہاتھ نہیں بدلا دوسرے کے پاس بیٹھا وہاں پر لے گئے ان کے پاس بیٹھے اٹھے اور نے گاؤں میں بڑی تکلیف کی ہمیں بلایا ہوتا شکرانہ دے کر میرا دل کا حال نہیں بدلا انہوں نے کہا جی یہاں پر ہے چلے تیسرے آدمی ان کے بعد لے کر جاتے ہیں عبد اللہ حدید اللہ گئے چھوٹا ایک جھمڑا کو اس کی بجلی بھی نہیں بیجی کہا پون ہے دستکاری کون ہیں انہوں نے کہا کہ اب میں کلانا وزیر ہوں ساتھ بادشاہ سلامت ہوں انہیں کہ آپ ہوا کیا کام اپنا کام کرے گا اس سے کہوزہ کھولے دیکھے عصی اللہ کی طرف میں کہا تو آخر میں اسے کہا کہ اتنا بات ہے کہ جب مہمان آئے تو مہمان کہاں ہوتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے ضرور پوچھا جائے اچھا یہاں کرتے کرتے پکڑا کسی کو کرتے ہوئے کھایا اور دور پھٹا اور روایا دعا وغیرہ نے نکلنے کا پیسے نکالنے کا پیسے آپ لے جائیں پاکستان ہمیں اس ضرورت نہیں ہے سے لے کر کروال تک آنے جانے والے ہاجیوں کا سامان کلی کے ڈالتے اور یہ بات بس زوال تک مجبوری ہو جاتی تھی اپنا گھر والی کا کھانا اللہ کا سالہ, اللہ کی بارمد اللہ ایک خلیفہ غلبہ الم زید ہے اورحمد اللہ علیہ کا کہ ہم یہاں بیٹھے آ... آ ہیں آپ کے سامنے اور ہندوستان کی بادشاہت میں جو بادشاہ اکثر ہمارے سلسلے چشتی مقرم کے لوگ ہیں سلطر چشتیے کے خادم اللہ کے بادشاہ اور مگر مکرم کے حاجیوں کے سامان ڈھونے والا کلی اس کے جوتے پر ہندوستان کے سینکڑوں بادشاہ بیٹھے تھے ایک زندگی ہے جو سو انہوں نے خط لکھا ہے علی کرندر تھا رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بعد تھا مے بدگو ہرے ورنہ ملک بل کے تو بازی ای کرے اپنے ایسے ہے تو بدگوہ تو کیا क्या ہوتا ہے آپ نے کہتے ہیں اس کو نہ شاید کا تم کا جو کہ کام بھی ٹھیک نہ کرتا ہو اور اس کو تبدیل کرو اگر تبدیل نہ کیا تو بس تمہارا میں ایک دوسرے کو دیکھ دوں گا تو بادشاہ کو پتا تھا پر میں بیٹھا ہوا ہوں اور بخ پر بیٹھے ہوئے ہوں اللہ بس پہلے تمہارا سال دعا کا تابع کیا ہوئے ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں آیا ہے بلکہ فیصلہ آ گیا ہے آپ فیصلہ کرو کیا کر گا یا تخت رہے گا کیا سخت رہے گا فضے سرکار نے اور فضے میں واقع لکھا ہے ڈاکٹر صاحب ادھر شیخ نے تھے مکہ مقررہ میں والے نکلے ڈوب تھی انہیں آدمی سے سوال کیا کلے کے لیے کچھ دو کنڈا تھا کنڈا سوال کر رہا ہے تو ان پر دلال تاریخ سے پکڑا اور اندر لے گئے اپنے ساتھ تواف کرایا تو آدمی کہتا ہے جب یہ بزرگ تو ایک قدم اٹھاتے اور رکھتے نیچے سونا ہوتا ہے اسے قدم اٹھا کر رکھ لیجیے چاندی ہوتی تھی اس کا قدم اٹھا کر رکھ لیجیے ہیرے ہوتے کہا مجھے اللہ نے یہ دولت دی ہوئی ہے میں نے تمہارے سواد کے لیے سوال کیا تھا دیوانے پھرتوں ہر دو جہاں میں بخشی دیوانے پھرتوں باہر دو جہاں میں بخشی دیوانے کی ہر دو جہاں میں ساتھ او ر